دیا. اصل میں مسئلہ تو کتابوں میں یہی ہے جس میں یہ جملہ یعنی یہ مشہور کیا جائے کہ فلان وقت میں آپ پہنچ جائیں نوافل کی جماعت ہوگی اس کو ہمارے علماء نے ناجائز لکھا کہ برسبیل تدائی جیسے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے وہ اچانک ہم نے چلو گئی دو رکعت نماز پڑھ لیں جماعت ہو گئی اتفاق پر. اس میں تو حرج نہیں لیکن ہمارے علماء نے ایک پروگرام کے تحت اعلان کیا جائے اس کے پوسٹر لگیں کہ صاحب نماز باجمات ادا کی جائے گی فلاں نفل اس کو علمانے نے ناجائز لکھ نماز تو ہو جائے گی کہ جو لوگ نماز پڑھیں گے وہ ضائع نہیں ہوگی لیکن تشیر کے ساتھ تدعی کے ساتھ کہ بلا کر کے کہ آئیے نماز پڑھیں مثال کے طور پر خصوصاً اس نماز کی جماعت ہوتی ہے سلاد ہاں؟ و تسبی اب اندازہ لگائی، اب یہ نماز اگر سلاتو تسبی با جماعت یہ نے کا نماز تو ہو جائی، لیکن جو تعداد اس میں تصویح کے پڑھنے کی ہے امام نے گیارہ مرتبے پڑھ لی یہ کیا نام ہے دس مرتبے پڑھ لی اور وہ رکو میں چلا گیا امام کی ابھی ہوئی نہیں اس کی مقتدی کی کیا کرے گا امام کے ساتھ رکو تو کرے گا نا اسی طرح جلسے میں قائدے میں سجدے میں امام نے پڑھ لی مقتدی نے نہیں پڑھی اب اس سلسلے میں جب تک وہ تعداد پوری نہیں ہوگی تو اصل صلات و تصبیح کا ثواب جو حدیث شریف میں ہے وہ نہیں ملے گا اگر آپ نے تصبی دو چار کم پڑھ لی یا دو چار زائد بھی پڑھ لی تب بھی سلاد و تصبی کا ثواب اب میں اس کی مثال دیتا ہوں مشکا شریف میں کتابو سلاد میں ایک باب ہے اتحیات اس میں اتحیات درو شریف پھر حضور علیہ سلاۃ و سلام سلام پھیرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے پھر اس کے بعد ایک باب ہے نماز ختم ہونے کے بعد دعا اور ذکر و اذکار اس میں حدیث شریف کہ نماز کے بعد میں تینتیس مرتبے سبحان اللہ تینتیس مرتبے الحمدللہ للہ چونتیس مرتبے اللہ اکبر پڑھا جائے اس کا بہت سباب اور چونکہ حضور علیہ السلام نے یہ تصبی ہاتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انو کو تعلیم فرمائی تو اس کو فاطمہ آدمی اگر بجائے تیس تینتیس پڑھنے کے سو مرتبے پڑھ لے شرن کیا حرج چونتیس مرتبے اللہ اکبر سو مرتبہ اس کو پڑھ لے تو کیا حرج مگر وہ اس کی برکت نہیں پائے گا کہ جو حدیث شریف میں تعداد مشائق اور صوفیا کہیں یہ تعداد جو ہے نا اس کی اہمیت بہت زیادہ اس کو بعض علماء نے اس طریقے سے سمجھایا آپ اپنے سوچیں گے بھئی, اگر یہ زیادہ پڑھ لے تو کیا حرج ٹھیک ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملے مثال کے طور پر ایک تالا وہ تالا تین دندانوں کی کنجی سے کھلتا اگر آپ کی کنجی میں پانچ دند ہوں تو تالا کھل جائے گا آپ کہیں گے عجیب کم وقت ہے تین سے کھل جاتا پانچ سے دور اور جلدی کھلنا چاہیے تو یہ وظائف اورات جو تعین کی گئی نا یہ اتنی مرتبے اتنی میں تو اتنے ہی مرتبے پڑھنے میں اس میں وہ اجر و ثواب سو مرتبے پڑھ لے سو کا ثواب تو ملے مگر سنت کا ثواب نہیں ملا کیونکہ اس کی تعداد موین ہے ہر کسی مسئلے میں جیسے آپ دیکھیں کتابوں میں یہ تصویر ایک سو ایک مرتبے پڑھنی کوئی دو مرتبے پڑھ لے وہ بات نہیں ہوگی جو ایک سو ایک مرتب ہے ٹھیک ہے نا تو اب امام کی تصبی کچھ ہوئی مقتدی کی کچھ ہوئی اب سلاد و تصبی کہ وہ جو اصل روح ہے وہ نہیں ملی نماز ہو جائے گی